جو میرا آخری میں جو کمنٹ ہے وہ مطلب کچھ ایسی جیسے کوئی کہانی سنا رہا ہو کوئی کتاب کھول کے کوئی باتیں بتا رہا ہو آج سے ہزاروں سال پرانی اور جس کو خود بھی اس کو نہیں پتا اس نے اس نے بھی جو ہے خود یقین کیا ہے اس کے اوپر بغیر تجربے کی بنیاد پہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ اسلام میں جو جب آپ اسلام قبول کریں نا تو اس کی کتاب پہ یقین کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے تو وہ کتاب پر آپ نے یقین کیا ہے وہی کتاب کی جو لکھی ہوئی چیزیں وہ آپ یہاں پر دہرا رہے ہیں تو میں شاید یہ نہیں کر سکوں گا مشکل ہے میرے لیے فی الحال مشکل ہے کہ میں ایک ایسی ٹھیک ہے میں مانتا یہ چیز میں مانتا ہوں کہ قرآن میں جو بہت ساری چیزیں اچھی لکھی ہیں جو واقعی ایک سینٹکس اور پروف ہیں جو بالکل صحیح لکھی ہیں لیکن جہاں تک کچھ باتیں ایسی لکھی ہیں جس جس کو میں اپنے طور پہ بتا رہا ہوں کہ میں نہیں مانتا ان کو جس کی وجہ سے جو ہے کچھ سوالات میں نے آپ سے کیے تھے اور آپ سے پہلے بھی جو حضرات یہاں پر بیٹھے تھے کیا ڈیفینڈر نام تھا کیا تھا وہ ان سے کیے تھے وہ تو چلے گئے بہرحال آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی پھر اگر زندگی رہی تو ٹھیک ہے ٹیلیفون صاحب بہت شکریہ آپ کا اور لوگوں کا بہت شکریہ اب میں جانے کی تیاری کرتا ہوں اوکے بائے السلام علیکم مجھے نہیں پتا آپ کلک میں ڈی ایف ٹی के ایف کون ہے آپ بھائی خیر چلے جو بھی ہیں ارے بھائی آپ, نے آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ اسلام قبول کریں اور کتاب پر نہیں اسلام قبول کرنے کے لیے سب سے پہلا جو قدم ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اندر سے اور باہر سے اس بات پر ایمان لانا اللہ اللہ ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ ہے اسلام قبول کرنا میرے بھائی اسلام قبول کرنا جو ان سے سب سے پہلی جو سیڑھی ہے اگر کوئی اسلام قبول کرے گا اسے کلمہ پڑھایا جائے گا اس سے اقرار کروایا جائے گا جب آپ اندر سے اور باہر سے جب آپ اقرار کر لو گے دل سے اقرار کر لوگے آپ نے اسلام قبول کر لیا کتاب کی بات تو بات کی ہے نماز کی بات بات کی ہے جب آپ نے اقرار کر لیا پھر آپ اس کو پڑھیں گے تحقیق کریں گے اور کیا احکامات ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا احکامات دیے ہیں کیونکہ آپ نے دل سے قبول کر لیا کہ جو احکامات ہوں گے میرے سارا آنکھوں کے اوپر پہلی سیڑھی یہ ہے مکمل قبول کر لیا آپ نے اکسپٹ کر لیا کہ بھئی ہاں بھی میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہوں جب آپ ایمان لے آئے پھر جو انہوں نے کہا ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا پھر آپ پر وہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ آپ وہ اس کے اوپر اس کو دیکھے جانچ پڑتا لیں جو آپ کو حکم لگایا گیا ہے کیونکہ آپ نے پہلی سیڑھی میں یہ اقرار کر لیا کر لیا بالکل پھر آپ نکل نہیں سکتے باہر پھر جب آپ نے اقرار کر لیا آپ دیکھو گے کہ بھائی قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے تو آپ اس کو جب پڑھیں گے جو اقامات ہے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کی سنت ہے جب آپ اس کو دیکھو گے پھر جو پڑھو گے آپ کو وہ اس پر عمل پیرا آپ ہوں گے اسلام قبول کرنے کا پہلا کام یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا میرے بھائی یہ آپ آگے کی طرف نہ آنا جائیں سد کے دل سے اندر سے بھی اندر سے بھی جب آپ ایمان لے آئیں گے پھر آگے آپ چل پڑیں گے یہ میں نے کچھ ارد کرنا تھا وہ آپ ذرا اس کی آ جائیں آپ جس طرح ہوتا ہے نا کہ میں نے بوس کسی فرم میں بوس یہ میرا بوس ہے بس میں نے مان لیا جناب جو میرا بوس مجھے کہے گا کہ ایسے کام کرو ایسے کام کرو جب آپ نے اللہ کو بوس مان لیا تو پہلے آپ تسلیم تو کریں نا اس کے بعد بھی اگلی بات ہے آ جائیں جی سر یار سلفی مسلم بس ایسے ہی ہے اللہ ان کے حال پر ہے ہم کرے آ جائیں جی خادم رسول صاحب آپ نے جیسا کہا کہ پہلے آپ کلمہ پڑھ لیں اس کے بعد پھر بعد میں قرآن کے اوپر بات ہوگی آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پہلے تو آپ نے کلمہ پڑھنا ہے جیسا کہ آپ نے پڑھا اس کے بعد جو ہے پھر آگے قرآن سے دیکھیں مجھے جب پتہ ہے کہ میں کلمے کے بعد کیا کروں گا صحیح ہے تو مجھے آگے بڑھنے کی ضرورت کیا ہے جب مجھے ایک تو ہے نا کہ کلمے سے پہلے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کلمہ پڑھنا میرے لیے ضروری ہے دروازہ کھولنا ضروری ہے اس کے بعد میں اندر جا کے دیکھوں گا کیا چیز ہے ٹھیک کی ویلو uh, صرف ان کے لیے جو مسلمان آگ بن کر کے مسلمان بننا چاہتا ہے آگے جا کے کچھ بھی کریں صرف اس کے اوپر ایک اسٹیکر لگواتا ہے کہ یہ مسلمان ہے ٹھیک ہے کا ٹھیک ہے آپ نے ہزاروں مسلمان دیکھے اور بہت مختلف مختلف ہیں ادھر ہی دیکھ لیں آپ روم کے اندر ہر مسلمان ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے کوئی کسی کے بارے میں کچھ لکھتا ہے کوئی کسی کے بارے میں کچھ لکھتا ہے ٹھیک ہے تو کلمہ ہی سب کچھ نہیں ہے اب ان سب سے پوچھیں گے یہ سب کلمہ پڑھتے ہیں ابھی اگر میں پوچھوں گا تو یہ سب ٹیکس میں یہی لکھیں گے میں بھی کلمہ گو ہوں میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں میں بھی کلما میرا کلمہ یہ ہے میرا کلمہ یہ ہے ٹھیک ہے کلمہ ہی امپورٹینٹ نہیں ہوتا کلمے کے جس چیز پہ آپ یقین کرنے جا رہے ہیں جس کے اوپر یقین کرنا ہے آپ نے وہ کیا چیز ہے امپارٹینٹ یہ آپ کلمہ پڑھنے کے بعد ظاہر سی باتیں اللہ کے اوپر یقین رکھ رہیں گے اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کے اوپر یقین کریں گے اس کے اوپر صرف اس کی کتاب کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھیجی ہے وہ اس کے اوپر یقین کریں گے ٹھیک ہے تو اگر میں ہر چیز یقین کروں اور اس کے اوپر کوئی تفشیش نہ کروں قرآن کے اوپر جو باتیں لکھی ہیں اس کے اوپر میں ایک سوالیہ نشان نہ لگاؤں اور صرف یہ قبول کرتا رہا بھائی قرآن میں لکھا یہ صحیح ہے بس قرآن میں یہ لکھا صحیح ہے کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے صحیح ہے پہلے تو اب میں اس روم میں نہیں کہوں گا کیونکہ بہت سارے مسلمان یہاں پر ہیں ان کی اور میں کرنا بھی نہیں چاہتا ایسی باتیں کہ آپ لوگوں کو برا لگے تو یہی بس مین چیز تھی کہ مین چیز ہے قرآن اس میں کیا لکھا ہے اور وہ شخص جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے آیا کہ وہ قرآن اس کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے صحیح میں تو نہیں سمجھ سکا صحیح سمجھنے کی بڑی بہت کوشش کری لیکن مشکل ہے پہلے بھی میں نے یہی کہا تھا اب بھی یہی کہہ رہا ہوں اس میں کلمے کی کوئی ویلیو نہیں ہے کلمہ آپ اینی ٹائم پڑھنے اور اس کے بعد جو ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام اور قرآن کے خلاف کام کر رہے ہیں آپ نے خود دیکھا ہوگا آپ خود جانتے ہوں گے ایسے لوگوں کو صحیح ہے ایک مسلمان ہونے کے لیے کلمہ ضروری ہے ٹھیک ہے اس لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے گروپ کے اندر یا آپ کی آپ کی جو ہے وہ تنظیم کے اندر یا جس کو آپ کہتے ہیں مسلمانیت کے اندر آنے کے لیے جو ہے کلمہ پڑنا ضروری ہے اس کے بعد جو اس کے واقعات ہوتے ہیں یا جس پہ یقین کرنا ہوتا ہے وہ اس کے لیے اتنا امپورٹینٹ نہیں ہوتا اور میرے لیے لیکن وہ جو بعد میں ہوتا ہے جو کتابیں میں لکھا ہے وہ امپورٹینٹ ہے کلمہ اتنا امپارٹینٹ نہیں ہے تو میں فری کرتا ہوں آپ کے لیے دیکھے بھائی مجھے یہ تو پتا نہیں ہے آپ کون ہیں میں نے جو پہلے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ اسلام لانے کے لیے پہلی شرط کلمہ ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ کس تناظر میں بات کر رہے ہیں اگر کوئی مسلمان بننا چاہے میں آپ کو تو میرے بھائی یہ بات نہیں نہ کہہ رہا ہے ایک ویسے بات کر رہا ہوں اگر کوئی مسلمان بننا چاہے جو پہلی سیڑھی ہے اسے کلمہ ہی پڑھایا جائے گا وہ دل سے اور زبان سے اقرار کرے اور دل سے بھی کلمہ پڑے میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں مجھے بعد میں کچھ نظر نہیں آتا اور دیکھے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا نا نیچے کہ کون سا آپ معیار چاہتے ہو مجھے نہیں پتا کہ آپ کا آپ نے کہا کہ بھئی میں مسلمان آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ مسلم کمیونٹی میں نہیں ہو اور کلمہ پڑھنے سے ہی صرف مسلمان نہیں ہوتا بھائی کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے اور جو اگر وہ احکامات کے اوپر نہیں چلتا کوئی کم چلے کوئی زیادہ چلے اس کی وہ صدا وار ہے مگر اسے مسلمانی کے دائرے سے خارج ہم نہیں سمجھتے یہ ذرا ذہن میں رکھ لیجئے آپ کو کس نے یہ غلط فہمی ڈال دی ہے کہ مسلمان کافی برے کام کرتے ہیں اور کیا قرآن و سنت کے اوپر چلتے ہیں بالکل آپ کی بات درست ہے ایک سے بڑھ کر ایک بدتر بندہ ہے مگر وہ مسلمان رہیں گے میری بات آپ سمجھ رہے ہو اگر وہ دل سے یہ اقرار کرتے ہیں دل سے یہ اقرار کرتے ہیں اللہ ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم ان کے رسول ہیں اگر دل سے اقرار کرتے ہیں بہرحال وہ مسلمان ہی مریں گے اور جو انہوں نے مجھ سمیت سب لوگوں نے جو بھی اپنی زندگی میں کچھ گناہوں کے کام جان بوجھ کر کیے ہیں وہ تو اس کی سزا تو ملے گی میرے بھائی دیکھیں نا اب میں اگر فرض کرے گا میں پاکستانی ہوں تو میں پاکستان میں رہتے ہوئے میں اگر چوری کرتا ہوں ڈاکہ ڈالتا ہوں قتل کرتا ہوں مجھ سے میری پاکستانی تو کوئی نہیں چھین سکتا کہ کوئی چھین لے گا مجھے تو اس کی سزا ملے گی جو میں کام کرتا ہوں اگر میں پکڑا جاؤں گا اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر زندگی میں بھی سزا دے دیتے آہرت میں بھی اس کی سزا ملے گی یہ تو کوئی فارمولا اتنا مشکل ہے نہیں جس میں آپ الجھے ہوئے ہو دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے قرآن پاک میں کچھ نہیں ملتا مسلمان ہونا لیکن ممن نہیں ارے بھائی پہلے تو آپ یہ بتائیں دیکھیں یہاں پر بڑے اچھے پرائے میں بات ہو رہی ہے اگر تو آپ کوئی گستا اگر دیکھیں اس طریقے سے آپ بات کریں گے تو یقین کریں سارا آنکھوں کے اوپر کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو میرے بھائی اس میں یہ ہے کہ آپ بھی سمجھدار ہو ماشاء لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہم جن لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کوئی دل اداری نہ ہو ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ میں وہ باتیں نہیں کرنا یہاں پر لوگوں کی دل اداری ہوگی غصہ آ جائیں گے یقیناً یہ آپ کی اچھائیوں میں سے ایک ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ قرآن پاک کی کوئی آیت پیش کرتے ہیں اس میں ہماری دل نہیں ہوگی میری تو نہیں ہوگی ماشاء اللہ آپ کیجیے پیش ٹھیک ہے کوئی آپ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات آپ کے کانوں میں پڑھی ہے کریے مگر احترام ملحوظ ہے خاطر وہ تو رکھنا پڑے گا نا میرے بھائی تو یہ بات ہے کوئی ایسے آپ کو شکوک کو شبہات ہیں کہ آپ نے قرآن پاک میں کسی سے سنا یا انگلش میں یا اردو میں ٹرانسلیشن آپ نے کچھ ایسی پڑھی آپ کی نظر میں ہے تو بالکل آپ وہ آئیں اور بتائیں کیا کس جگہ پر کیا پوشبو کو شبہات بالکل بتائیے گا کم سے کم ہمیں تو پتا چلے نا کس جگہ پر ہے اگر آپ کہتے ہو کہ اے, نہیں جناب پہلے کلما نہیں ہے آپ یہ تو میں نے وہ پہلی سٹیج بتائی ہے نا فرض ایک آتا ہے بندہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں یقیناً اس کے دل میں کوئی ایسی بات بیٹھے گی تو وہ آئے گا نا مسلمان ہونے کے لیے چلے ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ بھئی آپ کلمہ پڑھو مجھے تو پتا نہیں کہ آپ کیا ہو اور کیا باتیں کر رہے ہو کیونکہ جو مشہور نک ہیں ان کو تو ہم جانتے ہیں نا آپ کا نک میرے لیے بالکل نیو ہے نیو تو نہیں چند ایک بار میں نے دیکھا ہوا ہے بات کرنے کا اتفاق نہیں ہوا تو آپ اگلی بات کر لیں چلے ٹھیک ہے ڈی ایف صاحب جو اگلی بات ہے کہاں پر آپ کو کچھ ایسے شکوک و شبہات ہیں وہ آپ ان اللہ تعالی دوست یا کوئی ایسا کوشش ہوگی اگر تو بات آپ کے دل میں بیٹھ جائے مگر ایک ایک میری درخواست ہے جو کہ جب آپ اس بات کو ایکسپٹ کر لو کوئی ایک بات چاہے اس پر سارا دن لگ جائے آج کی بات نہیں چاہے ایک گھنٹہ لگ جائے جب کبھی بھی آپ نے اس کو مان لیا آگے آپ نے بحث ختم کر دی پھر ساری زندگی وہ بات اپنی زبان پر آپ نہ لائیے گا بس یہ ہے کہ کم پال کی دنیا پھر وہی سوال آپ نے ایک ہفتے کے بعد کر دیا تو بندہ تو سٹ پٹا جائے گا نا یار ایک ہفتہ پہلے میں نے اس کے ساتھ بحث کی ہے اور یہ خاموش ہو گیا ہے یہ اس کے پاس جواب نہیں تھا اب ایک ہفتے بعد پھر اس کو اسی بات کو کر رہا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ جو اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آ جائیں جی ٹیلیفون صاحب جی السلام علیکم <تصفح> <تصفح> بات انہوں نے کی تھی کل میں کی ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کلمے تو یقین نہیں رکھتا میں کلمہ نہیں پڑھتا میں باقی سارے کام کرتا ہوں تو ڈی ایف صاحب دیکھیں جب بھی آپ کو عمارت کھڑی کرتے ہیں نا تو اس کی بنیاد رکھتے ہیں آپ ٹھیک ہے کلمہ جو ہے وہ بنیاد ہے مسلمان کی صحیح ہے تو آپ بغیر بنیاد کے ایک عمارت کو کس طرح کو اٹھا سکتے ہیں آپ تو اسے کھڑا ہی نہیں کر سکتے یہ تو ایمان کی پہلی شرط اب آپ اس کو میں نے مثال دی ہے اس کو آپ وہ حقیقی طور پہ جو بنیادیں کھڑی کی جاتی ہیں مکانوں کی ان کی طرف نہیں لے کے جانا میں یہ آپ کو ایمان کی جو حالتیں ان میں بتا رہا ہوں کہ ایمان کی جو ہے پہلی سیڑھی کلمہ ہی ہے اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے اللہ جب آپ کا وہ نہیں اس کے بعد کہ آپ کے جتنے بھی کام ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نے سب سے پہلے غائب پہ ایمان لانا ہے اور وہ غائب کی وہی وہ باتیں ہیں جو کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتائی تھی کہ قرآن مجید کی جو شروعات کی آجتے ہیں سورب بکرا کی اس میں اللہ تعالیٰ پہلی بات ہی یہ کرتا ہے کہ جو میرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو غیب پر ایمان لاتے ہیں ٹھیک ہے اور غیب پہ کون ایمان لاتا ہے غیب پہ وہی ایمان لاتا ہے جو ایمان کی حالت میں نہ ہونے کے باوجود بھی نیکی پہ قائم ہوتا ہے دیکھیں نا ایک شخص ہے وہ ایمان لے آیا ٹھیک ہے لیکن وہ ایمان جو اسے اللہ تعالی نے دیا ہے وہ اس کو اس کی اس حالت سے پہلے یعنی ایمان لانے سے پہلے جو اس کی حالت تھی کہ وہ نیکیوں پہ قائم تھا جس طرح آپ یہ کہہ لیں کہ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کہ ایمان نہیں رکھتے اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا لیکن ان کے جو کام ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا پسند کرتی ہے نا تو اللہ بھی پسند کرتا ہے اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کی جو نیکیاں وہ پھر نیکیاں بن جاتی ہیں جو انہوں نے اس سے پہلے کی ہیں ویسے بھی وہ نے کیا ہی ہیں تو اس لیے بنیاد بہت ضروری ہے آپ نے بنیاد کو چھوڑ کے بات کی ہے آپ جب بھی ایک مسلمان سے بات کریں گے ہاں یہ آپ ضرور کہہ رہے تھے جو میں نے بھی محسوس کیا ہے خادم صاحب سے آپ نے بات کی ہے جب کہ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کام کریں گے جو کہ آپ ٹیکسوں میں بتا رہے تھے کہ یہ جو ابھی کر رہے ہیں تو پھر میں نہیں پڑھوں گا تو دیکھیں پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی مسلمانوں میں بھی بڑے فرق ہیں کوئی اچھے مسلمان ہیں کوئی برے ہیں کوئی زیادہ اچھے ہیں کوئی درمیانے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ کاریہ دیکھیں اگر ایک شخص اپنے دین کے خلاف چلتا ہے نا یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے تعلیم دے دی, گی, دے دی ہے کہ تم نے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا ہے نرم زبان رکھنی ہے اگر تم نے کسی کو اسلام کی طرف بلانا ہے تو جب آپ وہ نہیں کریں گے نا اور اپنی ان باتوں کو جاری رکھیں گے تو پھر اللہ تعالی وہاں پہ نئی قومیں لے آتا ہے نئے لوگ لے آتا ہے ٹھیک ہے اب دنیا کی اکثریت جو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بات کو سنیں گے کسی پہ انگلی نہیں اٹھائیں گے کسی کو برا بلا نہیں کہیں گے اور یہ وہی حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے مسلمانوں کو کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا کو کہ ہو سکتا ہے وہ بے وکوفی میں تمہارے سچے خدا کو برا کہہ دے دیکھیں یہ کتنی بڑی تعلیم ہے مسلمان کے لیے آج آپ یہ بتائیں کہ کون سا مسلمان اس پہ عمل کرتا ہے میں نے تو بہت کم دیکھے ہیں جو اس بات پہ عمل کرتے ہیں تو مسلمان جو ہے وہ تو ہر طرف سے ازمائش میں ہے اب یہ بھی ان کے لیے ازمائش ہے انہیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ وہ اس نے کرنا کیا ہے دل ازاریاں کرتے ہیں حدیث انہیں منع کرتی ہے کہ مسلمان تم تب جب تمہارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی یہ جٹ لاتے ہیں اس پر بھی عمل نہیں کرتے تو جب ایک طرف خدا کو ناراض کیا دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا تو پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ کون سی اللہ تعالی کی رحمت کے امیدوار ہیں یہ بات جو آپ نے کی تھی میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ آپ اس لیے کلمہ نہیں پڑھتے کہ کلمہ پڑھ کے بھی آپ نے یہ کام کرنے ہیں تو بہرحال ڈی ڈیافی صاحب بنیاد ہونی بہت ضروری ہے مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ روم میں ایک آپ ہیں اور ایک ایتھیسٹ ہیں صاحب ہیں جنہوں نے ابھی تک کوئی اس قسم کی کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کی مذہب کے نام پہ تو یہی چیزیں جو پھر بات کرنے میں, میں میں صرف آپ لوگوں کے لیے بیٹھا ہوں روم میں آپ سے میں باتیں کر رہا ہوں تو آ جائیں مائک فری کر بہت شکریہ ٹیلی فون سر خادم میں رسول صاحب سے ہیں وہاں پر آپ سے کہا تھا کہ آپ نے جو سوال کرنا ہے وہ مجھ سے کر سکتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اب سوال کیا جائے سوال کوئی ایسا ہی ہوگا کوئی اتنا بڑا نہیں ہے جیسی میری عقل ہے اتنے ہی سوال ہے ٹھیک ہے جیسے بہت سی جگہوں پہ میں نے مسلمانوں سے سنا ہے یا اپنے جو آس پاس ہمارے رہتے ہیں وہ اکثر یہ ہی فرماتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ انسان جو مومن ہوگا مرنے کے بعد یہ پہلے بھی میں نے سوال چھیڑا تھا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا اس کا لیکن اب آپ نے کہا تھا کہ میں دوں گا تو اس لیے میں کر رہا ہوں دوبارہ مرنے کے بعد جو ہے وہ جب جنت میں جائے گا تو اس کی تمام خواہشات اس کی پوری ہوں گی کوئی بھی خواہش رکھتا ہو وہ پوری کی جائے گی اس کی وہاں پر ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ اس کو حورے بھی ملی ملیں گی ٹھیک ہے تو اس حوروں کا جو ہے جنت کے اندر اس کا کیا تعلق ہے جبکہ ایک مسلمان کے اوپر اس دنیا کے اندر جو حوریں یا عورتیں جن کو کہتے ہیں وہ حرام ہیں بغیر نکاح کے بغیر شادی کے تو ادھر وہ کس کیا ہے قرآن کے حوالے سے آپ مجھے ذرا بتائیں گے اس کے بارے میں کہ وہ وہاں یہ سب ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو یہ سب چیزیں کیوں دے رہا ہے جنت میں نہیں کہاں پھر یہ خادم, خادم رسول صاحب سے سوال ہے میرا آپ میرا سوال سمجھ گئے تو پلیز ٹیکس میں لکھ دیں تاکہ میں مائک ڈراپ کر دوں آپ کے لیے یا میں ریپیٹ کروں ہے نا انعام ہے وہی جی سوال آپ سمجھ گئے انعام کے لیں یا جو بھی ہے وہ جو دنیا میں انہوں نے اچھے کام کیے ان کو ریزلٹ ملے گا وہاں پر اس کنڈیشن میں کہ وہ جو بھی کچھ سیب کے درخت آ جائیں گے تو وہ ایک ان کو محل ملے گالیشان اور جو اس طرح سے جو بھی کچھ ہے جو میں نے ایک کتابوں میں چند ایک کتابوں میں مسلمانوں کی پڑھا ہے اور وہ خ... کتابیں بھی خاص تھیں کوئی نارمل لٹریکچرڈ ری... ری... ری... نہیں تھا تو اس لیے میں نے یہ سوال کیا ہے تو اس کے بعد پھر میں یہ سوال کا جواب ملتا ہے تو پھر میں دوبارہ سوال کروں گا اسی کے بارے میں بہت شکریہ السلام علیکم دیکھیں جی پہلے تو آپ میری باتوں کے اوپر آپ نے غور نہیں کیا میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھ سے جو مرضی سوال کر لیں میں کس قابل ہوں میں نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں کہ کون سا سوال ہے کیا ہے کیونکہ آپ وہ کریں دیکھتے ہیں ہم کرنے چاہیے یہ میں نے کہا یہ نہیں کہا کہ بھئی مجھ سے آپ جو مرضی سوال کر لیں میں کیا ہوں کچھ بھی نہیں ممکن ہے کہ آپ کا کوئی سوال سمجھ میں آ جائے تو یہ بات ذرا فرق ملحوظ خاطر رکھے بھائی میں نہ تو ملہ ہوں اور نہ ہی میں بھی عام سا ایک گنہگار سا بندہ ہوں مجھے دیکھے میں جب آیا تھا دو دفعہ میں نے بات کی تھی میں نے کہا مجھے آپ کا متعلق نہیں پتا اب جو آپ نے سوال کیا ہے مجھے کافی حد تک پتہ چل گیا ہے آپ کی سوچ کا ٹھیک ہے یقیناً یہ سیدھا اور سیدھا دیر یا پن کی طرف جاتی ہے یہ سوال اور دیریا پن ایک منافقت ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھیں نا اب منافقت کیا ہوتی ہے یا پھر کسی وقت اور دیریا پن کے ساتھ کیوں میں نے اس کو مکس کر دیا ہے کہ واقعی یہ ایک منافقت ہے ہاں آپ نے یہ کہا میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ شاید کوئی قرآن پاک یہ آپ آیت پیش کریں گے آپ نے یہ, یہ کہا ہے کہ بھئی میں نے سنا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ مومن مرنے کے بعد جنت میں جائے گا تو میرے بھائی آپ نے سنا ہے کیا آپ نے پڑھا ہے قرآن پاک تمام جہانوں کے لیے اتارا گیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو کوئی مسلمان کہے کہ نہیں, نہیں قرآن پاک سب کے لیے اتارا گیا ہے آپ نے پڑھا ہے اگر تو آپ نے نہیں پڑھا تو سنی سنائی بات کے اوپر آپ نے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہو تو اس کو آپ کی کم عقلی کہیں گے یا کیا اس کو نام کیا دیں گے پڑا ہے تو وہ کون سی آیت ہے کون سی سورا ہے میں ہر گز نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوگا یہ تو آپ کم کم لکھ کر رکھ لیتے نا ٹھیک ہے ویسے میں سمجھ گیا ہوں آپ کا جو سوال ہے جو آپ کر رہے ہوں کہ آپ یہ سیدھا کہہ دیتے کہ بھائی ارے بھائی یہ سورہ نمبر یہ ہے آیت نمبر یہ ہے وہ آیت لکھتے آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے ایک سیکنڈ لگنا تھا آیت کا نمبر لکھنا تھا اور سورہ کا نمبر لکھنا تھا تو وہ سامنے ہر چیز آ جانی ہر زبان میں آ جاتی ہے کس جگہ بڑا ہے آپ نے یہ بھی بتائیے نا تاکہ پتہ چلے گے آپ قرآن پاک کے اوپر نظر رکھتے ہو کہیں نہ کہیں تو کوئی ایسی بات ہے اے ڈی ایف ٹی صاحب اللہ آپ کے اوپر رحم کرے گا ان شاء اللہ تعالی کوئی نہ کوئی تو کسی گوشے میں ایسی بات ہے کیا چلے دیکھیں وہ پتہ نہیں آپ نے کیا کہا کہ جنت میں ہورے اور اسلام میں شادی کا پتہ نہیں مجھے تو کوئی گٹ سا کوئی یہ آپ کا لگا ہے مسئلہ کہ جنت میں ہورے ملیں گی مجھے یہ بتائیے گا کہ, کہ جب آپ ایک بچہ جب جوان ہوتا ہے تو وہ جب پڑھتا ہے بڑا وہ پڑھتا لکھتا ہے اور وہ بچہ کی س... عہدے کے اوپر فائز ہوگا یقیناً وہ بڑا افسر بنے گا اور یا جج بنے گا یا انجینئر بنے گا یا ڈاکٹر بنے گا اس کو اس کی پڑائی کا یہ اس کو سلا ملے گا ملے گا کہ نہیں ملے گا بالکل ملے گا اور اگر ایک بچہ یا جب بڑا ہوتا رہتا ہے وہ کریمینل بن جاتا ہے ڈاکو لٹہرا بن جاتا ہے اس کو اس کا سلا کیا ملتا ہے دنیا میں دنیا کی آپ بات کر لیں کے اس کی قسمت میں جیلیں ہوتی ہیں ہاتھ کڑیاں ہوتی ہیں اشتہاری بن جاتا ہے تکلیف دہ زندگی وہ اپنی باقی ماندہ گزارتا ہے یہی ہوتا ہے نا تو کیا اللہ تعالی پر ایمان لانے والے جب اللہ تعالیٰ کی جب کوئی ابادتیں یا اللہ تعالیٰ کے احکام کو ضروری نہیں کیا ضروری نہیں کیا ضروری نہیں کہ میں نے یہ کہا ہے کہ ایک جب کوئی کریمنل بندہ ہے ڈاک لٹیرا اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے وہ اس کے بعد کیا ضروری نہیں ہے کہ بھی وہ اس کے لیے جیلیں ہوں اگر جیلے ضروری نہیں ہے چیتا چیتا واقعات کے لیے کہ بھائی وہ بڑا غلط بندہ ہے مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے بندے کو کبھی ذہنی سکون نصیب ہوتا ہے ظاہراً تو وہ ہٹے کٹے نظر آئیں گے دولت مند نظر آئیں گے کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ وہ پرسکون زندگی گزارتے ہیں اپنے اندر یقیناً آپ بھی انسان اس بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے وہ سزا ان کو مسلسل مل رہی ہوتی ہے اگر دنیا سزا نہ دے ان کے جسم اس کو سزا دے رہا ہوتا ہے ان کی سوچ ان کو سزا دے رہی ہوتی ہے اسی طرح اگر دنیا میں جس کے لیے اچھے کام اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اے اے کس مذہب خیر سوال کی نوعیت تو میں سمجھ گیا ہوں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو ابا اجداد کہہ لیں والدین کہہ لیں وہ کون تھے جس طرح کبھی بھی ہمارے تو مسلم تھے اور آپ کے کون تھے بالکل کوئی اس میں کوئی آر نہیں اگر ہندو یا سکھ یا کرشچن جو بھی ہیں جو بھی ہے اچھا مسلم تھے صحیح مسلم تھے چلیں پتہ تو چلا مسلم ہیں مسلم ہیں مسلم تھے نہیں مسلم ہیں اچھا اچھا اچھا صحیح تو آپ کا ذرا کیس دوسرے قسم کا ہے بالکل دوسرے قسم کا ہے آپ آئیں آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں پتا تو چلا نا آپ کے کیس کا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا دوسرے مذاہب کی جانچ پڑتال کر لی ہے نیچے لکھے نیچے لکھے آپ کے پاس کوئی ایسا مواد ہے بتائیے گا مثلا ہندو مذہب کرسچن یہودی جو بھی بڑے مذاہب ہیں بدھ مت اس وقت دنیا میں جتنے بھی بڑے مذاہب ہیں جن کی شریعت علیحدہ ہے کر لی سب مذاہب ایک ہی جیسے ہیں نہیں ایک جیسے کیسے ہیں کوئی اللہ کی وحدانیت پر یقین کرتا ہے کوئی کو بوجھتا ہے کوئی مہاتما کو, کوئی اپنے مردوں کو جلاتے ہیں کوئی اپنے مردوں کو جنگلوں میں چھوڑاتے ہیں کوئی دفنا ہیں ایک جیسا کیسے ہے جناب ایک جیسا تو ہو ہی نہیں سکتے نا کیسے ایک جیسے ہیں سب مذاہب ایک جیسے کس طرح ہیں مجھے یہ بتائیے گا تو اگر سب مذاہب ایک جیسے ہیں ڈی ایف صاحب تو جب آپ ایسی کوئی چیز قرآن پاک سے نکالتے ہو تو دوسرے مذاہب سے ان کی بھی نکال کر سامنے آپ رکھا کریں کیا یہ منافقت نہیں ہے فرض کریں کہ آپ نے آہرت کا نکالنا کہ جنت دو کا اس طرح جو تصور ہندوؤں میں وہ سورگ اور نرگا ہے وہ آپ نے بات نہیں کی وہ جو یہودیوں میں تصور پایا جاتا ہے وہ آپ نے بات نہیں کی اگر ایک جیسے ہیں تو پھر ایک جیسی آپ بات تو کرو نا میرے بھائی آپ تو ایک جیسی بات نہیں کر رہے آپ تو صرف مسلمانوں کے اوپر بات کر رہے ہو دوسروں کو آپ دوسروں کے اوپر آپ بات نہیں کرتے آپ پھر موقف سب کا سامنے لائیں آ جائیں جی وعلیکم السلام آ بھائی میں آپ نے مائک مانگا ہے میں نے کہا نا آپ نے لکھ دیا کہ میرے فیملی مسلم ہے تو آپ کا مسئلہ وہ نہیں ہے آپ کا مسئلہ ذرا دوسرا ہے تو آپ آ جائیں آپ میں آپ لوگوں کے لیے آپ بچوں کے لیے ایک فکرہ استعمال کرتا ہوتا ہوں آ جائیں آپ آپ نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا ہے ٹھیک ہے پہلے تو آپ کو بتا دوں جہاں تک مسلمان کے لیے میں بار بار مسلمان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ آپ مسلمان ہیں اس لیے میرے لیے تمام مذہب ایک جیسے ہی ہے ٹھیک ہے چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ دوسرا مذہب ہے ان کے سب کے جو ہے نا اینڈ ایک ہی ہے شروعات بھی ایک ہی ہے اینڈ بھی ایک ہی ہے اس لیے میں مسلمان کی بات اس لیے کری کہ آپ مسلمان ہیں اس لیے اگر ہندو ہوتے تو میں آپ کے آپ سے ہندو جیسی بات کرتا ہوں لیکن اب مسلمان ہیں تو میں اس لیے مسلمان کے ساتھ جو سسٹم ہے وہ مسلمان کی طرح بات کروں ارے بھائی میں نے بھی وہی بات کی ہے اگر آپ مسلمان ہو کر آپ کو مسلمانی اچھی نہیں لگتی تو میرے بھائی آپ ہندویزم پڑھ لیں آپ بدھ مت پاڑ لیں آپ سکھوں کو پڑھ لیں آپ یہودیوں کو پڑھ لیں آپ کرسچنوں کو پڑھ لیں شاید ان کی کوئی بات آپ کو اچھی لگ جائے جب کہ آپ نے ان کو پرکھا بھی نہیں ان کو دیکھا بھی نہیں میں نے اسی تناظر میں بات کی ہے ایک جیسے اب آپ جو کچھ مرضی کیسے ایک جیسے ہیں مجھے یہ بتائیے گا میں کہتا ہوں ایک جیسے نہیں ہے احکامات مختلف ہے ہر چیز کے بارے میں ایک جیسے کیسے ہوگے جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ کے کانوں میں اذان دی گئی کیا دوسرے مذاہب اذان دیتے ہیں آپ کا ختنا بھی کروایا گیا مجھے یہ بتایا دوسرے مذاہب ختنا کرو, کرواتے ہیں جب آپ شادی آپ کی ہوگی اس وقت آپ مولوی صاحب بلایا جائے گا کیا دوسرے ایسا کرتے ہیں یا آپ مرو گے آپ کو دفنایا جائے گا کئی ایسے ہیں جو اپنے مردوں کو جلاتے بھی ہیں ایک جیسے کس طرح ہو گئے شکل و صورت سے تو آپ ایک جیسے کہہ سکتے ہو مگر ایمان کی حد تک ایک جیسے کیسے ہو گئے یہ کس احمق نے آپ کو پٹی پڑائی ہوئی ہے سب ایک جیسے ہیں کیسے ایک جیسے ہو گئے مجھے یہ بتائیے گا ایک طرف بتوں کی پوجا ہو رہی ہے دوسری طرف ایک اللہ کو مانا جا رہا ہے اور کروڑوں قسم کے تین کروڑ تین سو تینتیس بت ہندوؤں کے ہیں ان کو رد کیا جا رہا ہے ایک جیسے کیسے ہوگے مجھے یہ بتائیں یقیناً جو دنیا میں اگر اچھے کام کرے گا تو جس اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سلا تو دے گا اللہ تعالیٰ تو سلا دے گا ایمان رکھنے کی شرط میں یہ شامل ہو جاتا ہے نا ڈی ایف صاحب یہ آپ کے ایمان کی شرائط میں یہ شامل ہے کہ آپ کے ایمان کا معیار کیا ہے کسی بھی شکل میں دے اب دیکھیں نا ایک بندہ صبح شام پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اپنا ایک وقت اس کے اوپر لگاتا ہے پھر روزے آتے ہیں پیٹ پر وہ پیٹ کو بوک سے روزے رکھتا ہے تراویاں پڑتا ہے اور اپنی زندگی کا ایک بیشتر حصہ اس کے اوپر اگر آپ پانچ پانچ منٹ بھی لگائیں اے اے یا دوسرے جو بھی اسلامی احکامات ہے پھر وہ حج کرنے جاتا ہے وہ ایک مہینہ دو مہینے پیسے اکٹھے کرتا ہے محنت کرتا ہے جمع کرتا ہے حج کرنے جاتا ہے پھر وہ زکات دیتا ہے اپنے کمائے ہوئے حلال پیسوں سے وہ زکات دیتا ہے وہ ساری زندگی اتنی سٹرگل کرتا رہتا ہے اور اتنا ٹائم وہ لگاتا ہے دنیا کی یاشیوں سے وہ کافی حد تک یا اس سے منہ مو موڑ لیتا ہے اسے سامنے نظر آ رہا ہے کہ لوگ یاش پرست ہے مگر وہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں یہ کر رہا ہوں کیا اللہ تعالی اگر اسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے بات اگر والی آ نا اگر اسے یقین ہے اللہ تعالیٰ ہے تو اس کو اس کا صلہ نہیں ملے گا مجھے یہ بتائیے گا اگر اسے یقین نہیں ہے اگر اسے یقین نہیں ہے اللہ تعالی نہیں ہے تو پھر اسے اتنی جمگٹھوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے پھر اگر نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے چل سو چل ٹھیک ہے نا تو یہ بات ہے بھائی چلو شکر ہے آپ نے تھوڑا سا تو رائٹ لکھ دیا نا آ جائیں آپ آ جائیں آپ اپنی بات چیت جاری رکھے میں تو ویسے ہی ذرا چلے جی ڈے ایف ٹی کے صاحب اللہ پر رحم کرے آپ یقیناً ایک تو وہ ہوتے ہیں نا اکثر کسی چیز کو ختم کرتے ہیں ان کا تو کوئی حال نہیں وہ عمر کی اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ چلیں مگر جو میں آپ کو بتاؤں ایک, ایک بات کا کئی حوالوں سے جواب دیا جا سکتا ہے کئی طریقوں سے مگر اس میں آپ اپنی عقل ہی استعمال کریں یہ جو قرآن پاک کی تفسیریں لکھتے ہیں دیکھیں قرآن پاک تو ایک کتاب کتاب ہے اس کی اتنی اتنی موٹی بیس بیس جلدیں کیوں بنا دیتے ہیں تیس تیس بلکہ ایک تو میں نے سنا ہے پچاس کے قریب جلدے ہیں بھئی کتاب تو وہ ایک ہے اگر آپ کو یاد نکالیں گے ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے سامنے میں مگر وہ کیوں ہوتا ہے اسی لیے ہوتا ہے کہ کئی ایسے سورہ کئی ایسی آیتیں ہیں جس کو سمجھانے کے لیے اس عالم نے اس مصنف نے اس تفسیر کرنے والوں نے کئی طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے نامعلوم اسے اس کے لیے ایک ایک کئی جگہ پر ایک سورا کے اوپر اس کو سو سو دو دو سو صفحات اسے برنے پڑ گئے کہ اس کو کس کس رنگ سے سمجھایا جائے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی تفسیر پڑنے والا مسلمان ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ہندو اسکالر ہے کوئی کرسچن ہے ہر چیز کو کہ شاید جو بات کسی کے دل میں اتر جائے جو لائن اتر جائے وہی وہ سہی تو یہ بات ہے بھائی آپ جو آپ کے سوالات ہیں نا یہ اتنے زیادہ مشکل نہیں ہے صرف آپ تھوڑا سا پتہ ہی کیا کریں اپنے مطالعہ کو وسیع کریں اور تلاش کرنے کی کوشش کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں یقین کریں ممکن ہے یہ پتہ کیا ہے یہ دراصل انسانی زندگی کی یہ فطرت میں شامل ہے کچھ ایسی عمر کی سٹیج آتی ہے ایک تو بندے جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے ان کو تو آپ چھوڑے کچھ ایسی عمر کی سٹیج آتی ہے بندہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے مصیبت ڈالی ہوئی ہے جدھر دیکھو یہ جدھر دیکھو دیکھ, یہ سب کے اوپر آتی ہے اس اسٹیج کو با حسن خوبی آپ انجام دیں کہ کی؟ کیونکہ یہ اسٹیج نکل جائے گی انشاءاللہ تعالی نکل جاتی ہوتی ہے اور جو اس سے چمٹے رہتے ہیں پھر ان کا تو بھائی کوئی حل نہیں انہوں نے تہیہ ہی کر لیا ہے کہ بھائی ہم نے اب نہیں ماننا یہاں پر اکثر و بیشتر ایسا ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں وہ نک ہیں جیسے کہ وہ ڈسینٹ ہے شاید وہ لڑکا یقین کریں چند ایک آیتیں چند ایک حدیثیں پکڑ کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں کوئی عالم کی ضرورت نہیں کوئی عالم کی ضرورت نہیں اس کے اوپر کئی لوگوں نے مجھ سمیت اپنے اپنے نظر سے اس کے اوپر بحث کر کے بتا دی ہے اب اللہ ان پر رحم کرے کہ یار قرآن پاک اتنا بڑا حدیثیں اتنی زیادہ چلے حدیثیں تو قرآن پاک اچھا اس پر مجھے اکثر و بیشتر میں سر پیٹ جاتا ہوں جب ایک ہفتے کے بعد وہی قرآن پاک کی آیت پیش کر رہے ڈی آر صاحب اب اگر آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں یا ٹونی وسیم صاحب ہم کسی ایک فرض کرے کے مسئلے کے اوپر ہم آپس میں بحث و مباصہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جب تک تو آپ آ رہے ہو بات کر رہے ہو بات چل رہی ہے اور جب آپ نے مائک پر آنا بند کر دیا اور نیچے بھی لکھنا بند کر دیا اس کو آپ میں کس نظر سے دیکھوں چلیں آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا یقیناً میں تو اسی نظر سے دیکھوں گا نا کہ بھی اب سامنے والا لا جواب ہو گیا ہے اتنا ہی بہت ہے کہ اب یہ خاموش ہو گیا ہے اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اسی نظر سے دیکھا جائے گا نا اس طرح ان لوگوں کے پاس اکثر و بیشتر کوئی جواب بنتا نہیں خاموش ہو جاتے ہیں اور مگر افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ایک ہفتے کے بعد وہ وہی بات کر دیتے ہیں میرے بھائی یہ بات ہے اب جو اسلام کو اب میں ضرور دوسرے مذاہب کے ساتھ ضرور ملوث کروں گا اور آپ لوگوں کے سامنے یہ معیار رکھوں گا کیونکہ آپ نے کہا کہ بھئی یہاں پر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا تھا کہ اگر آپ کو مسلمانوں کے اوپر شکوک و شبہات ہیں تو بھئی آپ دوسرے مذاہب کی ریسرچ کر لو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل میں نہیں چاہتا کہ بھئی آپ وہ کیا کہتے ہیں دیریہ بنو اس کی وجہ یہ ہے جب آپ دوسرے مذاہب کو پڑھیں گے فرض کریں کئی ہی کردار ہیں جیسے اسلام میں شرعی سزائیں یا جیسے عورت کا مقام اسلام, کے اسلام کو تو آپ نے پڑھا ہوا مسلمان کے گھروں میں آپ پیدا ہوئے جب آپ ہندو مذہب میں پڑھو گے کہ آپ کو پسند آئی یہ چیز آئی دوسری آئی تیسری آئی چوتھی آئی ظاہر ہے کروڑوں بندے اگر پسند کرتے ہیں ان کو, کو کافی اچھی چیزیں مگر جو سوالات آپ کے ذہن میں جو آپ مسلمانوں کے منہ کے اوپر مارتے ہو جب وہاں پر آپ آؤ گے تو یقیناً آپ چوک پڑو گے او ہو لا بلا کرے کہ بھئی اسلام تو یہ کہتا ہے جس گھر میں میں پیدا ہوا ہوں اور یہ ہندو مذہب ایک مثال دے رہا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے عورت کے بارے میں دیکھیں نا پھر فیصلہ آپ کے اوپر ہوگا پھر آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے نہیں بھائی میں غلط تھا میں جدھر لگا ہوا تھا وہی درست ہے بھائی آپ دیکھو تو صحیح آپ ریسرچ تو کرو عورت کے بارے میں بے شمار یہ چیزیں شکوک و شبہات اٹھائی جاتی ہیں میں کیوں دوسرے مذہب کا نام لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے کہ وہ لکھا ہوا ہے گیتا میں اردو کی نیو دلّی کی گیتا کہ عورت کے لیے اور گائے کے لیے ہر وقت لاٹھی کا استعمال رکھو جیسے گائے کھڑی ہوتی ہے بندے نے لاٹھی پکڑی ہوتی ہے نا گائے کو چلانے کے لیے اسی طرح عورت کے لیے بھی لاٹھی کا ہر وقت استعمال کرو اب کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ صبح اٹھو لاٹھی پکڑ لو اور شروع ہو جاؤ سارا دی دیکھے نا تو جب آپ ایسی بات پڑھو گے تو آپ تو سچ پٹا جاؤ گے آپ پھر باغو گے اپنے اصل کی طرف نہیں وہ ہندوؤں کا بات کر رہے ہیں تو آ یہ جی ٹونی وسیم صاحب تصریف لائیے <تصحیح> جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ قادم رسول بھائی آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے جی قادم رسل بھائی وہ ایک ام, کل میں سو, کل سے میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا پتا نہیں آپ نے آپ کے لسٹ میں میں ایڈ نہیں ہوں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے میں آپ کو میسج کر رہا تھا تو وہاں پہ جواب آ تھا کہ وہ آپ ان لوگوں کا میسج ایکسیپٹ کرتے ہیں جن کو اچھا جی جزاک اللہ آپ ان کو میسج ایکسیپٹ کرتے ہیں جن کے لسٹ میں آپ کے نام ہے تو میں پھر نہیں کر پایا آپ کو میسج تو چلو آج آپ کو میں نے پکڑ لیا تو اب آپ سے بات کرنی تھی مجھے وہ یہ سوال یہ تھا خادم بھائی ہاں سوال میرا یہ تھا آپ کو ماشاء سے بہت معلومات ہے تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے سوال ہے پتا نہیں آپ کا ٹاپک کیا چلا تھا اگر کوئی اور ٹاپک نہیں تو میں سوال کر لوں اگر کوئی خاص ٹاپک نہیں ہے تو میں سوال کر لوں نہیں تو پھر میں بعد میں کر لوں گا آپ جیسا بہتر سمجھیں بھائی میں جرمنی میں رہتا ہوں میرے بھائی بختاور بھائی آپ نے کس سے میرا نام سنا ہے آپ نے کس سے سن لیا میرا نام جاپان میں جاپان میں تمہارے ٹوکیو ٹاور بھائی ہوتے ہیں اچھا خادم بھائی وہ آپ کی معلومات بہت اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو اصاب کہاف کے بارے میں جو ہے یہ مرزا کے کیا ویچار ہے اس نے اس بارے میں کیا بولا ہے جہاں تک میں نے سنا ہے وہ کچھ ایسا بتایا گیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو آسام کا کا ہے تو اگر آپ کے پاس اس کی کوئی انفارمیشن ہو یا کوئی ریفرنس ہو تو مجھے دیجیے گا آپ ضرور تو میں آپ کے لیے مائک فری کرتا ہوں جزاک <coughs> ویسے کوئی حال نہیں ٹونی وسیم صاحب آپ کا بھی <laughs> میرے <مجھے laughs> پاس مرزا کی کوئی کتاب نہیں بھائی میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے ادھر سے سیکھا ہے مجھے تو مرزا کے بارے میں الگ بے بھی نہیں پتا ہے اللہ گوا سوائے اس کے, کے ایک فیصلہ ہوا تھا تو ایک وہ لگا ہوا ہے نا صبح شام وہ کیا اس کا نام ہے سائلنٹ اسٹوم صاحب صبح شام اور وہ آپ کے ہردے کا دھیانیت بھی ہے آپ خود ہو بھائی آپ تو خود ہو اب مجھے کیا پتا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے ادھر سے ہی میں سنتا ہوں جو آپ لوگوں نے ہی مجھے جو علم دیا ہے دیا ہے بھائی میں تو اپنے رنگ میں پھرتا رہتا ہوں وہ کیا ہے مقلد اور غیر مقلد وہ بھی اللہ تعالی کو یہی منظور تھا کہ مجھے بندہ تو اس قابل نہیں تھا مگر مجھے انہوں نے پکا حنفی بنا کے چھوڑا ہے کہ بنو تو پکے بنو تو پھر اب وہ بک <تصفيق> تو یہ بات ہے بھائی مجھے نہیں پتا میں بالکل کیونکہ یہ اگر آپ وہ تو اب مرزا نے تقریبا سنا ہے اسی کے لگ بھگ کتابیں لکھی ہیں اب اسی کے لگ بھگ کتابیں میرے پاس تو ایک بھی نہیں ہیں یقین کریں ایک بھی نہیں ہے شاید کوئی ایک دو سائیڈیں ہوں گی اسے اس میں پتہ نہیں ٹٹولنا پڑے گا وہ بھی سائیڈیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بھی وہ پیج ہوتے ہیں جس پیج کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ یہ ہے یہ جیسے لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں تو مجھے اب اس کے بارے میں بھائی نہیں پتا اگر آپ ہمارا اپنا نقطۂ نظر پوچھے تو وہ تو آپ مجھ سے کافی بہتر جانتے ہو بھائی اچھا آپ کل اس لیے پی ایم کر رہے تھے کل رات کو روم میں کلاڑیاں چل رہی تھی اور اس سوال کے لیے قربان جاؤں میں آپ کے اٹونی وسیم صاحب کل رات کو جو ہوا ہے اگر آپ یہ سوال بھی کرتے تو میں نے ڈوٹ دے دینا تھا آپ کو وہ تو ادھر تو مسئلہ بہت بڑا پڑا ہوا تھا وہ جو ابن دود کی جو ریکارڈنگ سا, ایک نیا اس کا آیا ہے شیتانی فتوا شیطانی فتوا میں کہوں گا اس کو سامنے تو درمیان میں دوسری بات اچھا مجھے ٹونی وسیم صاحب اس میں بڑی عجیب و غریب مجھے الجھن پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک پانچ سات لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوتے ہیں ایک موضوع کے اوپر چاہے کوئی بھی ہو مقلد ہو غیر مقلد ہو اہل تشیح کا ہو یا قادیانیت ہو کوئی ہو ایک موضوع کے اوپر لوگوں کے کافی ذہن بنے ہوتے ہیں کہ یار میں اسی کے اوپر بولوں گا آ کر درمیان میں کوئی دوسری بات کر دے یقیناً میں ایک دم پریشان ہو یا تو میں کہتا ہوں کہ یار اس بندے کو میں ڈھوڑ دوں فرض کرے کہ اگر بات چل رہی ہے کچھ اور مقلد غیر مقلد کی ادھر اگر درمیان میں ایک اپنی باری پار آیا اور اس نے آ کر کار کی بات کر دی اس نے ستیہ کر دیا نہ بات کا سارا پتا نہیں کون کون سی کتابیں کھلی ہوئی ہیں کدھر ذہن بنا ہوا ہے اب اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ بھئی اب ہم وہ بات کو چھوڑ دیں اور دوسری طرف شروع ہو جائیں وہ تو پھر سارا ستیہ ناش ہو گیا اس کا مزہ اور وہ جو ایک تان بنی ہوئی ہے وہ ساری ٹوٹ گئی جن نیچے بھی جن لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں یا نیچے جو بیٹھ کر اس کے دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں اور اچانک آ کر ایسا فکرا لکھ دینا یا ایسی بات کر دینا حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے کافی اوقات یعنی یا فلاں پتہ نہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا کچھ مجھے گالیاں وغیرہ دیتے رہتے ہیں سارے تو نہیں کچھ ان کے لوگ ہیں پتا نہیں کیا ان کو مسئلہ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ بات ہے بھائی میں نے کہا نا کہ کل تو خیر اس کی کل شام کو اس کی گنجائش بالکل نہیں تھی ویسے بھی میں ٹونی وسیم صاحب آپ کو بتاؤں بندہ ایک وقت میں ایک کام کر سکتا ہے میں نے جو جتنا کرنا تھا بس کر لیا ہاں وہ ادھر روم کھلے ہوئے ہیں وہ لگے رہیں ٹھیک ہے نا ادھر سائلنس صاحب روزانہ روم کھولتے ہیں ردے قادیان ہم بھی جاتے ہیں سنتے ہیں ان کی آرام سے چلیں اگر کسی نے حصہ لینا ہو تو اس روم میں جا کر حصہ لے اس میں کسی کو کہا نہیں جا سکتا کہ کیوں کیونکہ وہ تو ظاہر ہے کہ کات یا اپنے بھی روم کھلے ہوئے ہیں یا شی ہو اپنے بھی کہ ان کے روم میں آؤ ویسی بات کرو تو میں نہیں سمجھتا کہ میں اب دوبارہ اس کام میں ملوث ہونا پسند کروں گا ہلکی پھلکی چلے بات اگر چل پڑی اگر اس موضوع کے اوپر تو حصہ لے لیا جیسے پہلے ملوث تھا اب بھی ایک اور دریا ہے سامنے آپ سمجھ رہے ہو اب اس دریا کو عبور کرنا ہے نہ صرف عبور کرنا ہے ٹونی وسیم صاحب اس دریا کے پانی کے اوپر بھی قبضہ کرنا ہے اسے سر کرنا ہے جسے سر کہتے ہیں نا سر کرنا دریا کو تو اس دریا میں اب ہم کودے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں جو اللہ کرے آپ بھی ہمارا ساتھ دیا کرے اس معاملے میں اسی بات کو آگے چلایا کرے تو پھر مزہ آیا کرے گا بھائی آ جائیں آپ تشریف لائیں السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ بھائی میرے آپ میری بات کو غلط سمجھے میں نے آپ کو پرائیویٹ میں جو ہے نا پرائیویٹ میں آپ کو میں پی ایم کر رہا تھا میں روم میں تو آپ کے روم میں خاموشی سے بیٹھا رہا ہوں اس کے بعد میں سونے چلا گیا تھا میرا نک تو پڑا رہا آپ کے روم میں تو وہاں تو میں بھی اتنا یار خادم رسول بھائی میں بھی اتنا تھوڑا بہت ایڈیکیٹ میں بھی جانتا ہوں یار ایسا تو نہیں کہ ایک بات چل رہی ہے اس کو جو ہے میں ختم کر کے کوئی آٹو ٹاپک چلا دوں یہ تو کرتا ہی نہیں ہوں میں نے ابھی بھی آپ سے پوچھا پہلے آپ سے پوچھا میں نے کہ اگر آپ کا کوئی ٹاپک نہیں ہے تو پھر میں بات کر لوں نہیں تو ایسا تو نہیں بھیا آؤٹ آف ایڈیکیٹ تو بات نہیں کرنے تھے نا باقی رہی بات کیا کہتے ہیں آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہو میں سوچا سر آپ کو معلومات ہوگی تو میں نے آپ سے پوچھ لیا باقی میرے بھائی میرے کو جو ہے نا ایمانداری کی بات بتاؤں یار مجھے جو ہے نا بڑا افسوس ہوتا ہے میں خیر کوئی بات ہے. آپ نے بتا دی اچھی بات ہے آپ کو نہیں پتا مجھے افسوس ہوتا ہے بھائی آپس میں جو یہ مسلمانوں کے فقے آپس میں جو, جو یہ کچھ کرتے ہیں کہ یہ جو ان, ان, چیز، ان محفلوں میں جو ہے نا میں کیا کہتے ہیں نہیں بیٹھتا ہوں نا کیونکہ مجھے معلومات بھی نہیں ہے اور نہ میں بات کر سکتا ہوں ان ٹاپ پہ تو خاموشی سے جو ہے کبھی کبھی اگر میں چھوڑ بھی جاتا ہوں اپنے تو میں میوٹ پر ہی ہوتا ہوں یا وہ ہوتا ہوں وہ بھی میں اپنے نہیں کسی بھی چھوڑتا ہوں کہ چلو میرے ساتھی یہ سمجھا کہ میں سب کے ساتھ ہوں اپنا بھی نہیں چھوڑ دیتا ہوں مگر یہ کہ مجھے اس ٹاپک پہ بالکل معلومات نہیں اور ہی میں بات کرنا چاہتا ہوں میرا جو ٹاپک ہے اور میری زندگی کا جو مقصد ہے خادم رسول بھائی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے وہ خط میں نے کام کرنا ہے اور بس یہی کام ہے تو یہ آپس کے ان کے جو آپس کے اختلافات ہیں اس کو جو میں اس میں ہاتھ ڈالتا ہی نہیں میں پڑھتا ہوں تو اب آپ جیسا پہلے سمجھیں میں اس سلسلے میں تو آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا خاطر بھائی ویسے آپ تو ماشاءاللہ اللہ سے آل راؤنڈر ہو آپ تو ہر ٹاپک بات کر لیتے ہو مگر یہ کہ مجھ سے نہیں ہوتی ہے تو خیر میں جو یہی آپ سے پوچھنا تھا مائکسری بھیا جزاک اللہ چلے جی آپ کی جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے آپ کو ہم سلامی پیش کر سکتے ہیں آپ اپنی زندگی کا مقصد جاری اور ساری رکھے اب ہر انسان تو ایک جیسے نہیں نا ہوتے میرے بھائی کافی لوگ اس پر لگے ہوئے ہیں اور وہ لگے رہے اپنی اپنی ہے نا بندے گی کیونکہ صرف ایک غم نہیں غم زندگی کے علاوہ وہ کیا ایک شیر ہے اور بھی غم ہے دنیا میں تو دوسری چیزوں کو کون دیکھے گا اس کے اوپر بھی تو آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف تو آپ لگے ہوئے ہو اور دوسری طرف سے آپ نے آنکھیں مون لی ہیں جب آپ دوسری طرف سے آنکھیں مون لو گے وہ طاقت پکڑ لیں گے تو آپ اپنا مقصد پورے کرتے رہو اور وہ اگلے آنے والی نسلوں کے لیے وہ سیاپا چھوڑ دو اس کے اوپر بھی تو آپ غور کریں نا کبھی ادھر بھی تھوڑا بہت دھیان دے دیا کرے یہاں پر علم کی تو بات ہے نہیں جب بندہ جس راہ پر چل پڑے تو اس کو پھر بندہ کئی طریقے ہوتے ہیں اس پر بات کرنے کے آپ ٹرائی تو کریں نا مجھے بھی کچھ نہیں پتا تھا ابھی بھی کچھ نہیں پتا ابھی بھی کچھ نہیں پتا یقین کرے ایک ریت کے سرے کے برابر بھی نہیں پتا کیونکہ میں اس بات کو خوبی سمجھتا ہوں بالکل جو اتنے اتنے بڑے عالم دین ہیں جن کی ساری زندگی ریسرچ میں گزری تصانیف مرتب کرتے ہوئے کتابیں لکھتے ہوئے اور جب ان کی بندہ پڑھتا ہے بندہ یہ دیکھتا ہے ان کا جو اندازے بیاں اور جس طریقے کے ساتھ انہوں نے تشریح کی کیا وہ تو بھئی ہم میں تو اس کے دور دور تک نہیں جا سکتا کون سا انہوں نے اپنا ذہن اور اپنی قلم اپنا وقت ہر چیز کو انہوں نے قربان کر دیا اپنے ایک مشن کے پیچھے اپنی پوری زندگی کو قربان کر دیا پوری زندگی کو ایک مشن کے پیچھے دیکھے نا تو ہم کیسے بن سکتے ہیں بھائی ہم تو دنیا دار بندے ہیں ٹونی وسیم صاحب ہمارے لیے تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے بال بچے کی روٹی کمانا ہوتا ہے ہمارے لیے تو یہ بھائی ہم ان کے نزدیک بھی نہیں جا سکتے ہاں بالکل نہیں جا سکتے ہاں البتہ جو ان کی تلیمات ہیں ان کی ریسرچ کی ہوئی انہوں نے تو اپنی زندگی ساری اس بات پر صرف کر دی ساری کر دی کس کے لیے کی, کی کیا انہوں نے اپنے لیے کی بالکل اپنے لیے انہوں نے جو اس کا اجر ملے گا تو ملے گا دنیا کے سامنے ہے کہ ساری زندگی انہوں نے کی آنے والی نسلوں کے لیے کہ یہ لو جناب ہم نے ساری زندگی اس کام کے اوپر لگا دی ہے اب اس کام کو ہم نے یہاں تک پہنچا دیا ہے آگے لے کر چلنا آپ کا کام ہے اس کو پڑھو جو ہم نے کہا ہے اور اس کے مطابق آپ چلو تو اسلام کا نور آپ پھلاتے جاؤ ٹونی وسیم صاحب ٹونی وسیم صاحب یقین کریں کہ جب میں سب کی بات نہیں کر رہا جن جن کو میں پسند کرتا ہوں جو اے پسند ہوتی ہے اور ایک خاموشی ہوتی ہے کافی بزرگان دین پر اور نا پسند کرنے سے خاموشی ہزار ہاتھ درجے بہتر ہے کہیں ایسا کوئی پہلو نہ نکل جن بزرگان دین کو میں پسند کرتا ہوں جب میں اس کی زندگی کو دیکھتا ہوں ہر حوالے سے اور میں حیران ہو جاتا ہوں یا ان کو جب ان کا کام کو دیکھتا ہوں تو یار اپنا آپ ہی دے دیا اپنی انسان کی زندگی ایک دفعہ ملتی ہے ٹونی وسیم صاحب دوبارہ نہیں ملتی ہمارا تو مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے نا ہندوؤں میں عقیدہ ہوگا کہ اس جنم میں کچھ کیا اگلے جنم میں ہم پتا نہیں چوہے بنے گے یا بادشاہ بنیں گے یا پتہ نہیں کون بنے گے انہوں نے جنموں کے چکروں میں ڈالا ہوا ہے کہ شاید اچھے ہم کام کریں گے اگلا جنم ہمیں اس کا پھل ملے گا برے کریں گے برا پھل ملے گا اگلے جنم میں ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہم تو آئے اور فنش ہوگئے بس ختم جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی پچاس سال سو سال جتنی بھی اللہ تعالی نے زندگی دی اور کوئی بندہ اپنی اس قیمتی ہماری زندگی بہت قیمتی ہے ٹونی وسیم صاحب یہ بھی میں آپ کو بتاؤں مسلمان اگر مسلمانی کے اوپر یقین رکھتا ہے نا کہ اس کو ایک دفعہ ہی یہ ملنی ہے ایک دفعہ ہی ملنی ہے اور اتنی قیمتی چیز کو اتنی قیمتی چیز کو کسی راہ کے اوپر ساری کی ساری لگا دینا یار یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی اس کے اوپر میں میں تو بھائی ہل کر رہ جاتا ہوں جناب سب سے قیمتی چیز بندے کی زندگی ہے متا جو سب سے قیمتی ہے وہ ساری کی ساری ایک سلسلے پر ایک مشن کے اوپر لگا دینا ان کو میں تو سلام ہی پیش کرتا ہوں اب ان کا صلاح یہی ہے کہ بندہ ان کے مشن کو لے کر آگے چلے یہی بات ہے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے آ جائیں جیت صاحب جی السلام علیکم میری آواز آ رہی ہے جناب السلام علیکم میری آواز آ رہی ہے اگر میری آواز آ رہی ہے تو بڑا اچھا نا ٹولنگ مشین آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں اور ریکارڈنگ کرنے والے ریکارڈ کرو ایک سنا نہیں پوچھا کہ یہ تاریخ بتلائے اور ریکارڈ لو فکائے ہنسی کی تاریخ کیا ہے فکائے ہنسی کی تعریف یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے, مقا... کے حکم کے مقام کے درخلاف عمل کرنا اس کے درخلاف فتوا دینا یہ ہے فکا ہنسی اس کا بانی کون اس کا بانی بیس شیطان کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ خدا کا رادن کو اس نے لگائی اپنی عقل اپنی منطق اور اس کے اوپر کہتا ہے اور منطق اور عقل الٹی اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ سب سے کہتا ہے کہ اللہ میں اس سے بڑھتا ہوں میں اس کو سجا کیوں کروں اس سے سجا نہیں جائے یہ سکھا ہے شکایت کی دنیا اور یہ شیطان سکھا ہے شکایت کا پانی تو مل گئی آپ کو اپنا ریکارڈنگ سنا دینا یہ سوال بھی کر کے بھاگ مسئلہ ہے نا یہ سب سا... ٹونی مسین صاحب اس مسئلے کا بھی تو کوئی حل کرنا ہے نا ان کے خلاف کون لڑے گا جناب جو چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں کافی ڈگ... روم بھی ہونا چاہیے وہ جو آپ کاف رہے ہو بھی ہونا چاہیے لیکن جو چیزیں کافر قرار دے چکی ہیں وہ قرار... ہو گئی ہیں بس وہ ختم اب جو ایشو ہے جو ہمارے اندر بیٹھے ہیں اور اس قسم کے سام پل رہے ہیں اور جو ہمارے اندر ہی بیٹھ کر ہم ہی لوگوں کو جی تو ہی پرس توس تو کا جو نعرہ ہم دیکھیں ان کو ہم نے سپو سپورٹ کیا آج وہ ہمارے جو ہے تو آستین کے سامنے ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ان روموں میں آتے تھے بیٹھے ہوتے تھے جناب اور زہر اگل رہے ہوتے تھے اور مجھے کئی مرتبہ ڈاڑ میں مل جاتا تھا کہتے یار ہی آتا ہے ہمیشہ اکثر تم لوگ آتے ہو یہی بیس چھیڑ رہتے ہو ہمیں جس چیز کا ڈر ہوتا تھا وہ یہ چیزیں تھیں جو آج ان کے منہ سے اگل رہا ہے آج یہ خادم صاحب نہیں ہے اس کا جواب تو اب ٹونی وسیم صاحب ہی دیں گے نا ان کو تو ہر وقت مرزا کی پڑی رہتی ہے نا کہ بھائی کسی روم میں گئے اور ایک آدھ نک دیکھا اور مائک کے اوپر آ کچھ ایسا سوال داغ دیا یا کچھ ان جیسے دوست نیچے لکھ دیا کچھ دیر کے لئے تو لطف اندوز ہوں گے اب وہ ابلیس اور شیطان کہہ رہا ہے تو ٹونی وسیم صاحب سب کو پتا ہے یہ فکر حرفی کے بانی کو کیا کہہ رہا ہے اور سب کو پتا ہے ٹونی وسیم صاحب کہ آپ کیا ہو یہ برا راست صاحب کے اوپر بھی لگتی ہے میری تو آپ بات چھوڑے تو موجن کی آپ بات چھوڑے یہ بات تو آپ کے اوپر بھی لگ گئی کیا آپ ابلیس اور شیطان کے پیروکار ہو مجھے یہ بتائیے گا تو بھائی یہ وقت کا جو وقت کو دیکھ کر چلنا چاہیے میں یہی میں نے جا کر درخواست کی تھی او ان رومس میں بھی میں نے کہا کہ یار ہو گیا جو ہو گیا اب خدا کے واسطے اب جو یہ مسئلہ در پیش آیا ہے اس سے تو آپ نپٹو مگر کچھ لوگوں نے چلے ٹھیک ہے وہ لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں لگے رہے بالکل لگے رہے چلو علیحدہ روم اگر ایک کھولا ہوا ہے جس کی مرضی ادھر جا کر سوال کر دے اور حصہ لے لے مگر جو عام عوامی روم ہے اس میں تو کم سے کم میں سمجھتا ہوں اب اس, اس کام کو اب آگے بڑھو اور یہ جو نیا میں نے کہا ہے دریا کو عبور کرنا نہ عبور کرنا ہے بلکہ سر کرنا ہے اس دریا کے پانیوں کے اوپر بھی قبضہ کرنا ہے اس دریا میں جو کچھ ہے نا ان کو بھی جناب اپنے قبضے میں لانا ہے یا اس دریا میں جو گندی مچھلیاں ہیں ان کو نکال باہر پھینکنا ہے جب دریا سے گندی مچھلی نکال دی جائے گی وہ خود باخود مر جاتی ہے ترب تڑپ کر تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے ان شاء اللہ تعالی اب آپ جانو آپ کا کام جانے مختلف روم میں آپ قدم تو رکھے نا درونی وسیم صاحب اب شروع تو ہوں باقی اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے صرف کمر باندھنے کی بات ہے آپ کی آ جائیں آپ جی برآن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا تو کل یہ بحث ہے یار یہ تو بہت ہی ظلم ہے بہت بڑا بوتان ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے بعد یہ خاطر رسول بھائی اب میں آپ لوگوں نے میرے کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس طرف ڈالا ہے تو ان میں تھوڑا آپ لوگوں کی گفتگش نہیں سنوں گا بھیا میرے اور آپ لوگوں سے اور جتنے والے ہمارے بھائی ہیں ان سب سے تھوڑا سا حاصل کروں گا تو ان میں اس پہ بھی بات کروں گا کوئی بات نہیں یہ بات بھی صحیح کہہ رہے آپ یہ بھی ضروری ہے باقی رہی آپ نے جو بولا کہ وہ میں کسی کو میں قاد... قادیانوں کے پیچھے سے میں پڑھا ہوں اور اس کی وجہ میری یہ ہے بھائی دیکھیں جو تھوڑی بہت محبت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں میرے بھائی تو یار دل کو جو ہے نا بڑے ایک تو خون کھولتا ہے میں آپ کو بتاؤں ایمانداری کے بعد خون اس لیے کھولتا ہے کہ یار ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا جو ہے وہ بندوں کو دیکھ کے بھی خون کھولتا ہے مگر یہ کہ ہم اپنے آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ بھی اس میں شامل ہیں اور دوسرے ساتھی بھی کہ ان سے پیار والوں سے بات کریں ان کو طریقے سے سمجھائیں تو وہ خون کھولتا ہے وہ ایک عجیب سا غصہ ہوتا ہے میرے بھائی جس کے وجہ سے ان کو جو ہے دیکھتے ہی وہ غصہ انسان میں آ جاتا ہے جیسے کوئی کسی کے ہمارے میرے آپ کے کسی بھی آپ کو کوئی گالی دیتے ہمارے والدین کو تو وہ بندہ بھول تو جاتا ہے مگر یہ کہ پھر بھی کبھی کبھی اس بندے کو دیکھے اور بندے کو غصہ ہے تو اس جیسے کیفیت ہے میں کیفیت تھوڑے سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا آپ لوگوں کو اپنے الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتا میں مگر یہ میں نے کوشش کی ہے تو وہ ایسی کیفیت ہوتی تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ویسے بھی جو ہے ہر مسلمان کا فرض ہے ہر محاذ پہ کام کرنا اور ختم نوت کے محاذ جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے تو انشاءاللہ باقی آپ لوگوں نے جو بات بولی میرے بھائی انشاءاللہ اس اللہ میں جو ہے وہ آپ کو تھوڑا توجہ دوں گا تو اللہ تبادلہ ہماری مدد فرمائے سب بھائیوں کی تو میں فری کرتا ہوں اب یہاں پہ میرے پاس جمعہ کا دن ہے تو میں تھوڑا اپنا انشاءاللہ شاء جمعے کی تیاری وغیرہ کر لوں میرے بھائی پھر انشاءاللہ شاء آپ لوگوں سے بات چیت کریں گے مائکری چلیں جی جو آپ نے کہا اسی کو یہ. آپ صرف توجہ دیں باقی ہے بس تو جو آپ نے دے دی تو کام چل پڑا اور کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جناب بندہ کم سے کم جو کام کر رہے ہیں ان کے بندہ بازو تو بن جاتا ہے نا ان کی حمایت میں یا ان کے کچھ نہ کچھ بات تو بندہ کر دیتا ہے نا بھائی تو یہ بات ہے حساب غور کرے اور توجہ دیں اب اس سے بڑی بات آپ کو کیا بتائے اور آپ نے آواز بھی پہچان لی ہوگی سب چیز آپ کے سامنے آ گئی ہوگی اور یہ آپ کو جو ہمارے متعلق ان کے خیالات ہیں وہ بھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا ابھی جو ریکارڈنگ لگائی تھی تو بس آپ ذرا اس کے اوپر غور کریں اور یہ موقع سے نہ جانے دیں دیکھتے ہیں کہاں تک چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے مستقبل میں ابھی تک تو یہ سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے بندوا دیو بندی شیعہ مذاہب المبر سورہ المائدہ کی آیڈ نمبر بیاسی دے کے چلا گیا ہے یہ تو ان کی اوقات ہے جی ایک سیکنڈ الما کی آئے نمبر بیاسی میں کیا لکھا ہوا ہے یہ کون سا کوئی مشکل کام کا ہے یہ بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر آپ درست طریقے پر یو ٹیوب نہ دیکھیں دائیں بائیں نہ آپ جائیں اس سے آپ استفادہ کریں انٹرنیٹ سے یا یہ سائز جو اپنے طریقے سے تو آپ کو کسی دوسرے روم میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی وقت ہی نکل آئے گا کہاں گئی اے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے ہے تین میں سے ایک ہے بے شک وہ کافر ہوئے حالانکہ کے سوائے ایک معبود کے اور کوئی معبود نہیں اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئیں گے جو وہ کہتے ہیں تو ان پر کفر پر قائم رہنے پتا نہیں پھر یہ کیا دے کے چلا گیا ہے البتہ تحقیق وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ وہی مسیح مرین کا بیٹا ہے حالانکہ مسیح نے کہا ہے بنی اسرائیل اس اللہ کی بندگی دے جو میرا اور تمہارا رب ہے بے شک جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا سو اللہ نے اس پر جنت حرام کی پتا نہیں کیا دے کہ کی چلا گیا اب سمجھ سے باہر ہے صبح صبح نہیں وہ میں تو ایسے ہی آن لائن ہوتا ہوتا تو کچھ دیر کے لیے لو جناب مائل اسٹول صاحب آ گئے میں تو وہ دیکھا تھا تو ایک دم مروم کھلا تھا کلک کیا گیا, ادھر بیٹھے ہوئے تھے کچھ دہریے قسم کے ایک دونی اب تو خیر نہیں ہے وہ کچھ آپس میں بات کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ چلے کچھ موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں وہ اب دیکھے وہ چند ایک نک ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ تو گزر ہو نہیں سکتی اب ایک وقت میں سب کے ساتھ لڑنا بھی مناسب نہیں ہے اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے تو بھئی کوشش تو یہ کرنی چاہیے نا کہ جس طرح وہ چلے وہ دو تین نک ہے ان کے لیے تو کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے نا جن میں ایک چند کا نکا آ جاتا ہے ایک گانا کی نیو انٹری ہوئی ہے جی وہ غریب ہوئی ہے اس کی نیو انٹری میں تو یہ حیران ہوں اور ایک ڈیسینٹ اب ایک دفعہ دو دفعہ سو دفعہ ہزاروں دفعہ کتنی دفعہ بندہ ان کے ساتھ بات کرے اب ان کے رومز میں جو بیٹھنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو بات کی جا سکتی ہے اور یہ درخواست کی جا سکتی ہے کہ یار آپ طریقے کے ساتھ بات کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے کرو آپ بات تو ہو سکتا ہے کہ بھئی ان کو کچھ اب یہ ایک نیچی ذرا آیا ہوا تھا تو یہ ایک دو انہوں نے باتیں کی ہیں تو نیچے انہوں نے رائٹ لکھ دیا ہے تو میں نے شکر اللہ تعالی کا کیا اب ان کا رائٹ لکھنا یہ تو نہیں کہ انہوں نے ہر چیز مان لی چلیں کوئی عقلی دلیل سے بھی بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ ذرا کتابوں کو تو ایک طرف رکھیں نا آپ کی عقل کیا کہتی ہے اس کے اوپر ہی آپ بات کر لیں چھوڑ دے کیا لکھا کیا نہیں لکھا تو یہ بات ہے وہ لگے ہوئے تھے تو میں آ گیا تھا میں تو بھائی نکلنے والا ہوں اور باقی ابھی تو خیر ٹائم نہیں ہوا ابھی کچھ دیر کے بعد نہؤں گا نہا کر پھر جمعہ بھی ہے اس کے بعد پھر کام کام پہ, پہ پھر کبھی آن لائن ہوا کبھی نہ ہوا پھر شام کو ٹک کر بیٹھ جاؤں گا اسی طرح بازی وہ کیا ہے باویچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے تماشا شب و روز میرے کیا شعر ہے باویچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے تماشا شب و روز میرے آگے, آگے, آگے علامہ نہیں وہ اس کا غالب کا شعر ہے پھر وہی چیز ہے بی ایچ بھائی صاحب آن لائن ہو گئے ان کو ذرا میں بلاتا ہوں اب مائل اسٹون صاحب آپ نے کل سنا وہ جو ریکارڈنگ اب مجھے یہ بتائیں ذرا سی بھی رمک رکھنے والا بندہ یار کوئی بندہ ہو یا نہ ہو یہ دیکھے یہ کتنے کتنے بد لوگ ہیں کتنے کتنے بد وقت لوگ ہیں یہ جو میں چار کا ٹولا کہا کرتا ہوں نا کیا کیا چیزیں ان کی سامنے آ رہی ہیں ان کے اندر سے کیا کیا خباست نکل کر آ رہی ہے باہر اب مجھے یہ بتائیں ذرا سا بھی کچھ رکھنے والا ہو وہ کیسے یہ چیزوں کو برداشت کرے گا میں کہتا ہوں کہ وہ آستین کے سانپوں کو آپ دیکھ نہیں رہے ایک چیز کلیئر ہے اس کی آپ وہ کلیئر ہوگی آپ نے بھی کر دی ہر چیز کر دی چلے جب کبھی بات ہوگی مگر اس کا کیا کریں گے جو آست جو منافع کا کیا کریں گے مجھے یہ بتائیں ان کو اب میں منافقوں میں ہی ڈالوں گا غداروں کا کیا کریں گے منافقوں کا کیا کریں گے منافق کا کیا مطلب تھا منافقین مدینہ کون تھے زبان سے تو اسلام لے آئے تھے اندر سے نہیں لائے تھے یہی تھے نا تو ان کا بھی یہی ہے کہ زبان سے تو کچھ کہتے ہیں اور اندر کی ان کی خباصت کس طرح نکل رہی ہے پتا نہیں کب کی انہوں نے چھپائی ہوئی تھی ابھی مزید نکال لیں یہ نکالنا پڑے گا میں آپ کو بتاؤں بالکل ٹھیک ہوا ہے جو ہوا ہے باقی چیزیں بھی نکال لیں ایک دفعہ کلیئر تو ہو نا ابھی ہو رہا ہے کلیئر جب مکمل کلیئر ہو جائے گا تو پھر راہ متعین کرنے میں آسانی ہوگی پھر راستہ سب کے سامنے ہوگا کہ جس کو مرضی اپنا لو بھائی آپ کی مرضی ہے ان کی زبان دیکھ لو ان کے خیالات دیکھ لو ان کا دیکھ لو کیسی ان کی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں وہ اپنا غیر مقلدوں کی بات ہو رہی ہے بلیک کیٹ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ بلیک کیٹ میں بھی کچھ چیف ان بلیک ہی آپ لگتے ہو بھائی آپ نے میرا نام جس طریقے سے لکھا ہے یا پتہ نہیں ولہ علم غیر مقلدوں کی بات ہو رہی ہے اور کس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جیسی زبان استعمال کر رہے ہیں پھر ہماری ستم ذریفی یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے آستین کے سانپوں کو نہیں دیکھا تو اس کے اوپر میں تو بھائی کہتا رہوں گا ٹونی وسیم کو بھی یہی کہا ہے اور انہوں نے ابھی یہ کہا کوئی سوال کر دیا تھا جس کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا مرزا کے بارے میں میں نے کہا مجھ سے آپ کیوں سوال کر رہے ہو وہاں <laughs> سائلنس ٹوم ہیں ان سے آپ سوال کرے وہ اس کام کو جانتے ہیں مجھے تو پتا نہیں بس کوئی کیا تھا آپ مجھے وہ سوال کا بھی نہیں پتا میں نے کہا بھی میرے پاس تو اتنا اس بارے میں علم نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو کام شروع ہوا, ہوا ہے یہ میں اس کو تو زیادہ ہم سمجھتا ہوں بھائی اس وقت ایمرجنسی جب آپ کو پڑ جائے تو کیا آپ ایمرجنسی وارڈ میں نہیں لے جائیں گے تو یہ بھائی ان, کا ان کو جو ہے نا اس کام کی ایمرجنسی آپ کو ٹھیک ہے چلیں آپ کی مرضی ہے آپ لگے رہیں جدھر لگے ہوئے ہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ جانو آپ کا کام جانے اور جدھر جو لگا ہوا ہے لگا رہے اگر آپ حصہ لے لو گے یہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا اگر آپ حصہ نہیں لو گے کام تو ہوتے رہیں گے وقت گزرتا رہے گا اللہ تعالی اوپر دیکھ رہا ہے جبکہ مجھے پتا ہے کہ جو قادیانیت کا کام کر رہے ہیں وہ اگر چاہیں بھئی قادیانیت کے متعلق بھی تو کتابیں پڑھ پڑھ کے انہوں نے کام کیا ہے نا اگر وہ چاہیں تو وہ اس میں بھرپور حصہ لے سکتے ہیں اگر وہ چاہیں جتنی شد و مد کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے قادیانیت کا اسی شد و مد کے ساتھ یہ کوئی علم کسی کی میراث نہیں ہوتی یہ کہنا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ بھئی مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا یہ تو کوئی جواز نہ آنا ہوا پینتیس ہزار پینتیسوں ہیں آج مل جاتی ہیں آپ ذرا کچھ اوپر لکھے گوگل میں جائیں اور آپ کو کئی راہیں متین ہو جاتی ہیں اس کو آپ دیکھے کیا ہے بس یہ کون سا کوئی آج کے دور میں مشکل کام ہے یہ بات ہے بھائی تو آ جائے جی اگر کسی نے بات کرنی ہے ہاں وعلیکم کچھ دیر ہوں پھر میں بھی نکلتا ہوں آ جائے زین صاحب آپ نے وہ کل والی وہ دیکھا ہے جو نیا ان کا شتانی فتوا آیا ہے غیر مقلدوں کی طرف سے وہ سنا ہے ابن دود کی جو ریکارڈنگ آئی ہے نہیں اب تو ادھر کوئی کیوںکہ میں کافی نک مہینے تاڑے ہوئے ہیں پال کے اوپر اور میں ان کو تو کم کم ضرور سناؤں گا اب وہ تمجن صاحب بھی چلے گئے ہیں جن کے پاس ریکارڈنگ ہے بابو جی بھی چلے گئے ہیں جن کے پاس ریکارڈنگ ہے ان شاء تعالی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ سنا دے اگر نہیں ہے تو چلے اگر وہ آن ہوتے ہیں کچھ دیر میں تو میں وہ ان کو بلا کر آپ کو سنوا دیتا ہوں تو اس کو ذرا سنیے گا سن کر زین صاحب اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجیے گا ہاں جی پہلے ذرا غور سے سنیے گا کہ وہ شانی فتوا کہ کون کیا ہے ہاں خود فیصلہ کر لیجئے گا باقی راہ بھائی آپ کے اوپر متعین ہے اکل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے میں تو جو رومس وغیرہ میں سب نکو کی بات نہیں کر رہا مگر مجھے اشارے کنائے سمجھ آ رہے ہوتے ہیں ہر چیز کے انگوٹھا اوپر نیچے یا جیسا ٹیکس لکھا جائے یا جو کیا جائے وہ جو خاص جن کو میں نے اپنی دوستوں کی لسٹ میں رکھا ہوا ہے ان کی طرف تو میں نظر کاٹتا ہوں ہاں مگر یہ ہے کہ آپ ابھی تک مائک کے اوپر شروع نہیں نہ ہوئے میری خواہش ہے کہ آپ بھی مائک کے اوپر آیا کریں میرے بھائی آپ کم سے کم میری ایڈمن شپ میں تو آ جایا کریں چلے اس وقت میں ایڈمنٹ نہیں ہوں اس وقت آپ نہ آئے مگر جس وقت میں ایڈمن ہوتا ہوں اس وقت تو بھائی آپ آ جایا کرے نا جو کہنا ہو آپ بات کیا کریں آ جائیں جی وہ آپ میرے پاس ریکارڈنگ نہیں ہے یہ مائل اسٹون کے پاس اگر ریکارڈنگ ہو انہوں نے سنی ہے کل میرے پاس تو نہیں ہے ابھی تو موجد صاحب نے لگائی تھی یا وہ کیا اس کا نام ہے بابو جی جب وہ آپ کو نک نظر آئے ان سے یہ آپ کریں میں نے تو آج تک ریکارڈنگ نہیں کی آج تک ابھی تو یہ نئے کمپیوٹر ہے اتنا آسان ہے کرتے جاؤ ایک طرف پھینکتے جاؤ کرتے جاؤ ایک طرف پھینکتے جاؤ نہیں کی بس اور تھوڑے جم گٹھے ہیں آ جائیں مل سٹون صاحب